اس وقت تو چارلز نے کان دبا کے بات مان لی لیکن اس کی خواہش کی شدت اس کے غلامانہ برتاؤ کے خلاف احتجاج کرنے لگی اور اس نے ایک طرح کی سادہ دلانا ریا کے ساتھ سوچا کہ ایما سے ملنے کی ممانعت اسے ایک قسم کا حق دیتی ہے کہ اس سے محبت کرے اور پھر بیوہ سوکھی سڑی تھی اس کے دانت لمبے لمبے تھے ہر موسم میں ایک چھوٹی سی سیاہ شال اوڑھے رہتی تھی جس کا کنارا اس کے کندھوں کی ہڈیوں کے بیچ میں لٹکتا رہتا تھا اس کے کپڑے اس کی ہڈیوں دار جسم پر اس طرح مڑے رہتے جیسے نیام ہو کپڑے بہت ہی چھوٹے تھے اور نیچے سے اس کی پنڈلیاں اور بڑے بڑے جوتوں کے فیتے بھوری جرابوں کے اوپر بندھے ہوئے نظر آتے تھے چارلز کی ماں وقتاً فوقتاً اپنے بیٹے بہو سے ملنے آتی رہتی تھی لیکن تھوڑے ہی دن میں بہو نے ساس کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا اور اب اس کی بھی دھار تیز ہو گئی چنانچہ انہوں نے دو چاقوں کی طرح مل کر اپنے مشوروں اور نصیحتوں سے اس کا گلا ریت ڈالا اتنا زیادہ کھانا برا ہے یہ کیا بات ہے کہ جو کوئی بھی آ جائے اسے کچھ نہ کچھ پلاتے ضرور ہو یہ عجیب زد ہے کہ گرم پتلون ہی نہیں پہنتے باہر کے دنوں میں بیوا کی بیوہ کی جائیداد کا مختار عام اے گویل کا ایک وکیل تھا ایک دن وہ اپنے دفتر کا سارا روپیہ لے کر چمپت ہو گیا اس روپئے کے علاوہ اے کے پاس ابھی ریوسوں فراسو والا مکان تھا اور ایک جہاز بھی اس کا حصہ تھا جس کے قیمت چھ فرانک بتائی جاتی تھی اس کی دولت کی تو اتنی دھوم تھی مگر ابھی تک تھوڑے سے فرنیچر اور چند کپڑوں کے سوا اور کوئی چیز تو مکان میں دکھائی نہیں دی تھی معاملے کی تفتیش لازمی تھی چنانچہ معلوم ہوا کہ دیپ والا مکان تو رہن تھا اور قرضے میں ختم ہو گیا تھا وکیل کے پاس اس نے کتنا روپیہ جمع کرایا تھا اس کا حال خدا ہی جانتا ہے اور جہاز میں جو حصہ تھا اس کی قیمت ایک ہزار سے زیادہ نہیں تھی اس کے معنی یہ ہوئے کہ اس خدا کی بندی نے بالکل سفید جھوٹ بولا تھا غصے کے مارے بڑے موں سے اور بواری نے کرسی اٹھا کے فرش پہ دے ماری اور اپنی بیوی کو بکنے جھکنے لگا کہ تم نے اپنے بیٹے کی قسمت کھوڑی ہے اور اسے ایسی بوڑھی گھوڑی کے ساتھ جوت دیا ہے جس کی کھال کے بھی اتنے دام نہیں اٹھیں گے کہ ساز ہی کے پیسے نکل نکلائیں ساس اور سسرے دونوں توست پہنچے وہاں خوب صفائیاں پیش ہوئیں دونوں طرف سے ایک دوسرے کو سخت سست کہا گیا۔ اے لواض نے قiswa بہاتے ہوئے اپنے خاوند کے گلے میں باہیں ڈال دی اور اس سے التجا کی کہ مجھے اپنے ماں باپ سے بچاؤ چارلز نے اس کی طرف سے بولنا چاہا اس پر وہ دونوں ناراض ہو گئے کاری لگی تھی ایک ہفتے بعد کا واقعہ ہے کہ اے لواز آہاتے میں کپڑے دھو کر پھیلا رہی تھی اتنے میں کیا ہوا کہ وہ یک خون تھوکنے لگی اگلے دن وہ تو کھڑکی کا پردہ کھینچ رہی تھی اور چارلز دوسری طرف منہ یہ کھڑا تھا کہ اس کے منہ سے یا خدا نکلا اور وہ لمبی سی آہ بھر کے بے ہوش ہو گئی اس کی روح پر کر گئی تھی بڑی ہی عجیب بات ہوئی جب قبرستان میں کفن دفن کا سارا کام ختم ہو گیا تو چارلز گھر پہنچا نیچے اسے کوئی بھی نہیں ملا وہ اوپر اپنے کمرے میں گیا اور دیکھا کہ بیوی کا لباس ابھی تک مسہری کے پائنتی لٹکا ہوا ہے پھر وہ لکھنے کی میز کا سہارا لے کر بیٹھ گیا اور ایک غم ناک محویت میں ڈوبا ہوا شام تک اسی طرح وہاں بیٹھا رہا آخر وہ اس سے محبت تو کرتی ہی تھی ایک دن صبح کو بڈھا اپنی ٹانگ کے علاج کی فیس لے کے چارلز کے پاس پہنچا چالیس سو کے سکوں کی شکل میں پچہتر فرانگ تھے اور ایک فیل مورخ کو جو سدما پہنچا تھا اس کی خبر بڈھے کو مل چکی تھی جیسا برا بھلا اس سے بن پڑا اس نے چارلز کو دلاسا دینے کی کوشش کی مجھے معلوم ہے کہ بیوی بی کی موت کیا چیز ہوتی ہے وہ اس کا کندھا تھپ تھپاتے ہوئے بولا میں بھی بھگت چکا ہوں جب وہ مرحوما مجھ سے جدا ہوئی تو میرا جی چاہتا تھا کہ کسی کی شکل نہ دیکھوں میں کھیتوں کی طرف نکل گیا اور ایک پیڑ کے نیچے گر پڑا میں خوب رویا اور خدا کو پکار پکار کے مدد مانگی اور اسے مخاطب کر کے عجیب عجیب حماقت کی باتیں کہیں پیڑ کی شاخوں پر مجھے کچھ مری ہوئی چمگادڑیں نظر آئیں جن کے اندر کیڑے بھج بھجا رہے تھے انہیں دیکھ کر میرا جی چاہا کہ میں بھی ایسا ہی ہو جاؤں کسی طرح یہ دکھ تو دور ہو اور جب میں نے سوچا کہ ایسے بھی لوگ ہوں گے جو اس وقت اپنی پیاری پیاری بیویوں کو اپنی آغوش میں لیے بیٹھے ہوں گے تو میں اپنی چھڑی سے زمین پر دھڑا دھڑ ہاتھ جمانے لگا کھانا نہ کھانے سے میری حالت بالکل باؤلوں کی سی ہو گئی آپ کو یقین نہیں آئے گا ریسٹورینٹ جانے کے خیال ہی سے مجھے ابکائی آتی تھی خیر آہستہ آہستہ دن گزرنے لگے جاڑا ختم ہوا بہار آ گئی گرمیاں آ گئی خزاں آ گئی اسی طرح یہ کیفیت بھی تھوڑی تھوڑی کر کے ختم ہوتی چلی گئی غرض کے یہ حالت گزر گئی اب تو بالکل ختم ہو چکی ہے بلکہ کہنا چاہیے ڈوب چکی ہے کیونکہ تہ میں تو ہمیشہ کچھ نہ کچھ باقی رہ ہی جاتا ہے یہاں دل کے قریب کچھ بوجھ سا لیکن یہ تو ہم سب کی قسمت میں لکھا ہے اس لیے بالکل ہمت نہیں ہارنی چاہیے اگر کوئی اور مر گیا ہے تو ہمیں مرنے کی خواہش نہیں کرنی چاہیے مونس اور بواری آپ کو اپنی ہمت مضبوط رکھنی چاہیے یہ رنج تو اپنے آپ سے اپنے آپ دور ہو جائے گا ہمارے یہاں آیا کیجئے آپ کو معلوم ہے لڑکی آپ کو اکثر یاد کرتی رہتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ تو مجھے بھول گئے باہر آنے ہی والی ہے آپ کا دل بہلانے کے لیے جنگل میں خرگوشوں کا شکار کھیلیں گے چارلس نے اس کی پر عمل کیا اور پھر برتوں جا پہنچا اس نے دیکھا کہ سب چیزیں ویسی ہی ہیں جیسی وہ چھوڑ کے گیا تھا یعنی جیسی پانچ مہینے پہلے تھی ناشپاتی کے درختوں پر ابھی سے پھول نکل آئے تھے رواؤ کی ٹانگ اچھی ہو گئی تھی اور وہ چلنے پھرنے لگا تھا اس کی وجہ سے فارم میں اور زندگی آ گئی تھی رواؤ نے سوچا کہ ڈاکٹر کی غمناک حالت کے پیش نظر اس کی زیادہ سے زیادہ داری کرنا میرا فرض ہے چنانچہ اس نے بواری سے درخواست کی کہ اپنی ٹوپی نہ اتاری ہے. اس سے ایسے آہستہ آہستہ باتیں جیسے وہ بیمار ہو بلکہ یوں ہی بناوٹی طور سے بہت بگڑا کہ ڈاکٹر کے لیے بھنی ہوئی ناشپاتیوں یا بالائی جیسی کوئی ہلکی چیز کیوں نہیں تیار کی گئی اس نے ڈاکٹر کو بہت سے قصے سنائے چارلز نے دیکھا تو اپنے آپ کو ہنستے ہوئے پایا لیکن بیوی کی یاد اچانک لوٹائی اور وہ پھر مسمحل ہو گیا تھوڑی دیر میں قہوہ آ گیا اس کے بعد اسے اپنی بیوی کا خیال تک نہ آیا جیسے جیسے اکیلے رہنے کی عادت پڑتی گئی بیوی کی یاد کم ہوتی گئی خود مختاری کے نئے لطف نے جلد ہی تنہائی کو قابل برداشت بنا دیا اب وہ کھانے کے اوقات بدل سکتا تھا بغیر وجہ بتلائے آ جا سکتا تھا اور اگر بہت زیادہ تھکا ہوا ہو تو بستر پر خوب پھیل کے لیٹ سکتا تھا چنانچہ وہ اپنی ناز برداریاں اور خاتل داریاں کرنے لگا اور جو تسلیاں بھی اس کے سامنے آئیں انہیں چپ چاپ قبول کر لیا دوسری طرف یہ بات ہوئی کہ اس کے کاروبار کے لیے بیوی کی موت کچھ ایسی بری نہیں رہی کیونکہ مہینے بھر سے لوگ یہی کہہ رہے تھے اس بےچارے کی عمر دیکھو اور یہ صدمہ دیکھو لوگوں میں اس کا تذکرہ رہا تھا اس کے پاس زیادہ مریض آنے لگے تھے اور ایک بڑی بات یہ تھی کہ اب وہ جب چاہے برتو جا سکتا تھا اسے مقصد سی امید تھی اور وہ مبہم طور سے خوش تھا. جب وہ آئینے کے سامنے اپنے گل مچھوں پر ہاتھ پھیرتا تو اپنے آپ کو پہلے سے زیادہ قبول صورت سمجھنے لگتا ایک دن وہ تین بجے کے قریب وہاں پہنچا سب لوگ کھیتوں پہ گئے ہوئے تھے وہ باورچی خانے میں چلا گیا لیکن اندر داخل ہوتے ہی اسے ایما نظر نہیں آئی باہر کے کباڑ بند تھے تختوں کی جھریوں میں سے سورج کی لمبی لمبی باریک کرنے فرش پر آ رہی تھی جو فرنیچر کے کونوں سے ٹکرا کر ٹوٹ جاتی تھی اور چھت پر تھرتھراتی پھرتی تھیں میز پر استعمال شدہ گلاس رکھے تھے جن پر مکھیاں چل رہی تھیں اور جب شراب کی تلچھٹ میں ڈوب جاتی تو بھن بھنانے لگتی آتیش دان کی چمنی میں سے جو روشنی آ رہی تھی اس نے اندر لگی ہوئی کالک کو مخمل جیسا بنا دیا تھا اور بجھے ہوئے انگاروں میں نیلاحٹ پیدا کر دی تھی کھڑکی اور آتشدان کے بیچ میں ایما بیٹھی سی رہی تھی اس نے شال نہیں اوڑھ رکھی تھی اور پسینے کے چھوٹے چھوٹے قطرے کے دستور کے مطابق سے کہا کہ کچھ پی لیجیے چارلس نے انکار کر دیا وہ اسرار کرنے لگی اور آخر مذاق ہی مزاق میں بولی کہ اچھا تو میں بھی آپ کے ساتھ شراب کا ایک گلاس پی لوں گی چنانچہ وہ جا کے الماری میں سے نارنگی والی شراب کی بوتل نکال لائی دو چھوٹے چھوٹے گلاس اتارے ایک کو تو لباب لب بھر دیا دوسرے میں یوں ہی نام کو تھوڑی سی شراب ڈالی اور پھر چارلز کے گلاس سے اپنا گلاس ٹکرا کر اسے منہ تک لے گئی چونکہ گلاس تقریبا خالی تھا اس لیے اسے پینے کے لیے پیچھے جھکنا پڑا اس کا سر پیچھے کو ڈھلکا ہوا تھا ہونٹ آگے کو نکالائے تھے اور گردن تن گئی تھی جب اس کے منہ میں ذرا سی بھی شراب نہ پہنچی تو وہ हंसنے لگی اور اپنے چھوٹے چھوٹے دانتوں کے بیچ میں سے زبان کا سرا نکال کے اپنے گلاس کی تلی کو قطرہ قطرہ کر کے چاٹنے لگی وہ پھر بیٹھ گئی اور اپنا کام کرنے لگی اس وقت وہ ایک سفید سوتی جراپ کی مرمت کر رہی تھی اس کا سر جھکا ہوا تھا نہ تو وہ کچھ بول رہی تھی نہ چارلز۔ دروازے کی نیچے سے آنے والی ہوا سے فرش پر تھوڑی سی گرد اڑ رہی تھی وہ بیٹھا مٹی کو ادھر سے ادھر چلتے ہوئے دیکھتا رہا اس کے کان میں بس دو آوازیں آ رہی تھی ایک تو خود اس کے سر کے اندر دھڑکن دوسرے ایک مرغی کی ہلکی سی کڑکڑاہٹ جس نے احاطے میں انڈا دیا تھا اپنے گالوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ایما وقتاً فوقتاً ہتیلیاں ان پر رکھ لیتی اور پھر ہتیلیوں کو آتشدان کی سلاخوں کی موٹھوں پر رکھ کے ٹھنڈا کرتی وہ شکایت کرنے لگی کہ جب سے یہ موسم شروع ہوا ہے مجھے چکر سے آتے رہتے ہیں اس نے پوچھا کہ مجھے سمندر میں نہانے سے فائدہ ہوگا یا نہیں وہ اپنی خانقاہ کی باتیں سنانے لگی اور چارلز اپنے اسکول کی غرض کے دونوں کی زبان کھل گئی وہ ایما کے سونے کے کمرے میں گئے ایما نے اپنی پرانی موسیقی کی کاپیاں اسکول میں حاصل کیے ہوئے چھوٹے, چھوٹے انعامات اور شاہ بلوت کی پتیوں کے تاج جو مدتوں سے درازوں کی تہوں میں پڑے تھے اسے دکھائے وہ اس سے اپنی ماں کا اور اپنے علاقے کا ذکر کرنے لگی بلکہ باغ میں اسے وہ کیاری تک دکھائی جس میں سے پھول لے کر وہ ہر مہینے کے پہلے جمعے کو اپنی ماں کی قبر پر چڑھایا کرتی تھی لیکن ان لوگوں کے پاس جو مالی تھا وہ اس بات کو سمجھتا ہی نہ تھا اور ویسے تو سارے کے سارے ملازم ہی بڑے بے پرواہ تھے اس کا بڑا جی چاہتا تھا کہ اور کچھ نہیں تو جاڑوں ہی میں جا کے شہر رہ آئے حالانکہ اسی کی مناسبت سے اس کی آواز بھی بدلتی جاتی کبھی صاف اور تیز ہو جاتی کبھی یکمتن ہمتن لال بن جاتی مدھم پڑھتے پڑھتے بس ایک سر سراہٹ سی ہو کے رہ جاتی جیسے وہ اپنے آپ سے باتیں کر رہی ہو ابھی تو وہ خوش اور مسرور ہوتی اپنی بڑی بڑی معصوم آنکھیں کھول دیتی اور ابھی اس کی آدھی آدھی بند ہو جاتی چہرے سے اگتا ہٹ برسنے لگتی خیالات منتشر ہو جاتے رات کو گھر جاتے ہوئے چارلس دل ہی دل میں ایما کے الفاظ ایک ایک کر کے دہرانے لگا انہیں یاد کرنے اور ان کے مطلب کو وسعت دینے کی کوشش کرنے لگا تاکہ کڑی سے کڑی جوڑ کر اس زندگی کی تصویر بنا سکے جو ایما نے اس سے ملنے سے ملنے پہلے بسر کی تھی لیکن جس شکل میں اس نے ایما کو پہلی مرتبہ دیکھا تھا یا جیسا ابھی چھوڑ کے آ رہا تھا اس کے علاوہ کسی اور سے اپنے تصور میں دیکھی نہ سکا پھر اس نے اپنے آپ سے سوال کیا کہ ایما کے ساتھ کیا گزرے گی اس کی شادی ہوگی یا نہیں اور ہوگی تو کس سے افسوس بڈھا رواؤ بڑا مالدار تھا اور ایما اتنی حسین لیکن ایمہ کا چہرہ ہر دفعہ اس کی آنکھوں کے سامنے ابھر آتا اور لٹو کسی گھون گوں گھوں گوں اس کے کانوں میں گونجنے لگتی جو کہیں تمہاری ہی شادی ہو جائے تمہاری ہی شادی ہو جائے تو رات کو وہ بالکل نہ سو سکا اس کا حلق خشک ہو گیا اور بڑے زور کی پیاس لگنے لگی اس نے اٹھ کر بوتل میں سے پانی پیا اور کھڑکی کھول دی رات ستاروں سے پٹی پڑی تھی سامنے کی طرف دور گرم گرم ہوا چل رہی تھی اور کتے بھونک رہے تھے اس نے برتوں کی طرف منہ کر لیا یہ سوچ کر کے آخر اس میں نقصان ہی کیا ہے چارلز نے اپنے آپ سے وعدہ کر لیا کہ موقع ملتے ہی رشتے کی بات چھیڑوں گا لیکن جب کبھی ایسا موقع آیا اسے ہر دفعہ یہی ڈر ہوا کہ مجھے مناسب الفاظ نہیں ملیں گے اور اس کے لبوں پر مہر لگ گئی بڈھے رواؤ کو اپنی بیٹی سے چھٹکارا مل جاتا تو اسے کچھ ایسا افسوس نہ ہوتا وہ تھی ہی کس کرت کی ویسے اپنے دل میں وہ اسے معذور سمجھتا تھا اس کا خیال تھا کہ ایسی پڑھی لکھی ہوشیار لڑکی اس قابل نہیں ہے کہ پھٹکار اس کام میں آج تک کسی کو لگ پتی ہوتے ہی نہ دیکھا روپیہ کمانا تو الگ رہا. اس بچارے کا تو ہر سال اور الٹا نقصان ہو جاتا تھا کیونکہ سودا چکانے میں تو خیر وہ اچھا خاصا تھا اور تجارت کی چال بازیوں میں اسے بڑا مزہ آتا تھا لیکن اس کے برخلاف خاص کھیتی باڑی کے کام اور فارم کے اندرونی بندوبست سے اس کی طبیعت کو اتنی بھی مناسبت نہ تھی جتنی عام طور سے لوگوں کو ہوتی ہے کسی قسم کی زحمت اٹھانا تو اسے بالکل گوارا نہ تھا اور اپنے اوپر خرچ کرنے میں کوئی کمی نہیں کرتا تھا بڑا اچھا کھاتا خوب سوتا اور اپنے کمرے میں زور کی آگ جلواتا اسے سیب کی پرانی شراب قہوے اور کئی دوسری شرابوں کا خوب گھٹا ہوا آمیزا اور بکرے کی ران کے نیم برشت کباب بہت پسند تھے وہ باورچی خانے میں آگ کے سامنے بیٹھ کے اکیلے کھانا کھاتا اور ایک چھوٹی سی میز چنے چنائے خانوں سمیت اس کے سامنے لا کے رکھی جاتی جیسے تھیٹر میں لائی جاتی ہے چنانچہ اس نے جو دیکھا کہ اس کی بیٹی کے پاس پہنچتے ہی چارلز کا منہ لال ہو جاتا ہے جس کے معنی یہ ہے کہ وہ دو ایک دن میں پیغام دینے والا ہے تو اس نے پہلے ہی سے سارے معاملے پر اچھی طرح سوچ بچار کر لیا یہ تو ضرور ہے کہ چارلز اس کی نظروں میں پوری طرح نہیں جچا اور اپنی مرضی کا سا داماد نہیں معلوم ہوا لیکن لوگ کہتے تھے کہ اس کا چال چلن بہت اچھا ہے سوچ سمجھ کے خرچ کرتا ہے بڑا پڑھا لکھا ہے اور اس میں تو کوئی شک تھا ہی نہیں کہ وہ جہیز کے بارے میں زیادہ گڑبڑ نہیں کرے گا ایک دوسری بات یہ تھی کہ بڈے رواؤ کے اوپر میمار کا اور ساز بنانے والے کا بہت سا روپیہ چڑھا ہوا تھا پھر شراب بنانے کی مشین کا دھرا بھی بدلوانا تھا اور اب اسے مجبور ہو کر اپنی جائیداد میں سے بائیس ایکڑ زمین جلدی ہی بیچ دینی پڑتی اس نے اپنے دل میں عہد کر لیا کہ اگر چارلز نے چار سے شادی کی درخواست کی تو میں قبول کر لوں گا میکل کے تہوار کے موقع پر چار دن کے لیے برتو گیا. باقی دونوں دنوں کی طرح آخری دن بھی یوں ہی لئے تو لال میں گزر گیا بڈھا رواؤ سے رخصت کرنے جا رہا تھا وہ گاڑیوں کے پہیوں سے جتی ہوئی سڑک پر چل رہے تھے اور اب ایک دوسرے سے جدا ہونے والے تھے یہی وقت مناسب تھا چارلز نے سوچا کہ وہ جنگلہ آ جائے تو کہوں اور آخر جب وہ جنگلا بھی گزر گیا تو بڑے آہستہ سے بولا مونس رواؤ مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے وہ رک گئے چارلز بالکل چپ تھا ہاں ہاں ضرور کہو بولو کیا کہنا چاہتے ہو جیسے مجھے معلوم نہیں ہے بڈھے رواؤ نے ملائمت سے ہستے ہوئے کہا مونسرو مونس رواؤ چارلس ہکلاتے ہوئے بولا اس سے اچھی اور کیا بات ہوگی بڈھا کاشتکار کہنے لگا یہ تو مجھے یقین ہے کہ بچی کا بھی وہی خیال ہے جو میرا پھر بھی اس کی رائے معلوم تو کر ہی لینی چاہیے اچھا تم تو چلو میں گھر واپس جاتا ہوں اگر اس نے ہاں کہہ دیا تو پھر تمہارے لوٹ کے آنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ سب لوگ تمہیں آتا ہوا دیکھ لیں گے اور پھر تمہارے آنے سے وہ بھی تو شرما جائے گی لیکن اس خیال سے کہ تم اپنی جان نہ گھلاتے رہو میں کھڑگی کا باہر والا کباڑ پورا کھول دوں گا تم مکان کے پیچھے سے بنگلے کے اوپر جھک کے دیکھ لینا اور وہ گھر کی طرف چل دیا چارلز نے گھوڑا درخت سے باندھ دیا اور سڑک پہ آ انتظار کرنے لگا آدھا گھنٹہ گزر گیا پھر اس نے گھڑی نکال کے انیس منٹ گنے یک دیوار کی طرف سے چڑچراہٹ کی آواز ہوئی کواڑ کھل گیا اور کنڈی ابھی تک ہل رہی تھی اگلے دن وہ نو بجتے بجتے فارم جا پہنچا جب وہ اندر داخل ہوا تو ایما شرم کے مارے سرخ ہو گئی اور اپنے حیدان کو چھپانے کے لیے زبردستی ہس پڑی بڈھے رواؤں نے اپنے ہونے والے دامات کو گلے سے لگا لیا روپیہ پیسے کے متعلق بات چیت فی الحال گئی اس کے علاوہ ان کے پاس وقت بھی بہت تھا کیونکہ شرافت کا تقاضا تھا کہ جب تک چارلز کے سوک کا زمانہ ختم نہ ہو جائے شادی نہ ہو یعنی اگلے سال کے موسم بہار تک جاڑا اس انتظار میں گزرا میں تو مزائل رواؤ اپنا جہیز تیار کرنے میں مصروف تھی جہیز کا کچھ سامان تو رواں میں بنوا لیا گیا تھا اور وہ خود بھی اپنے لیے کمیسیں اور رات کو اوڑھنے کی ٹوپیاں سی رہی تھی وہ نئے نئے فیشنوں کی تصویریں مانگ لائی تھی اور وہی نمونے دیکھ دیکھ کر سب چیزیں بنا رہی تھی جب چارلز بڈھے رواؤ سے ملنے آتا تو ہر دفعہ شادی کی تیاریوں پر بحث ہوتی وہ سوچتے کہ دعوت کون سے کمرے میں ہو یہ خیال آرائیاں ہوتی کہ کتنی قسم کے ہوں گے اور مچھلی کے بعد کون سی چیز رکھی جائے گی اس کے برخلاف ایمہ چاہتی تھی کہ شادی آدھی رات کو ہو اور مشلیں روشن کی جائیں لیکن بڈھے رواؤ کو اس بات کی کوئی تکھی نہیں معلوم ہوتی تھی چنانچہ شادی اس طرح ہوئی کہ اس میں تینتالیس آدمی شریک ہوئے جو متواتر سولہ گھنٹے کھانے کی میز پر جمے رہے اگلے دن پھر کھانا شروع کر دیا और ये शगल कई दिन बाद तक थोड़ा बहुत जारी रहा मेहमान सुबह सवेरे ही तरह तरह की सवारियों में आ पहुंचे एक घोड़े वाली सेज गाड़ियों में दो पहियों में खुली हुई पुरानी टमटमों में चमड़े की छत वाली बग्घियों में आस के गाँव से नौजवान लोग छक्कड़ों में आए थे वो गिरने से बचने के लिए छक्कड़ों के डंडे पकड़े कतारों में अंदर खड़े थे और उछलते धचके खाते उड़े चले आ रहे थे कुछ लोग तीस तीस मील के फासले से आए थे گودر ویل سے نورما ویل سے کانی سے دونوں خاندان کے رشتے داروں کو بلایا گیا تھا جن دوستوں میں کچھ لڑائی جھگڑا تھا ان کے درمیان سلح صفائی کرائی گئی تھی مدتوں کے بھلا ہوئے ملاقاتیوں کو خط لکھے گئے تھے تھوڑی تھوڑی دیر بعد جنگلے کے پیچھے سے چابک پھٹکارنے کی آواز آتی پھر فاٹک کھلتا اور کوئی ٹم ٹم اندر داخل ہوتی ٹمٹم اسی تیزی سے چلتی ہوئی سیڑھیوں کے پاس آگے رک جاتی اور اپنی کھیپ اتارتی لوگ گھٹنے سہلاتے انگڑائیاں لیتے ہر طرف سے نیچے کودتے عورتوں کے سروں پر ٹوپیاں تھیں اور انہوں نے شہری فیشن کے لباس گھڑی کی تلائی زنجیریں اور گلو بند پہن رکھے تھے جن کے کنارے پیٹی میں کھوسے ہوئے تھے یا چھوٹی چھوٹی رنگین شالیں جو کمر کی طرف پن سے بندھی ہوئی تھیں اور گردن پیچھے سے کھلی رہ گئی تھی لڑکوں نے اپنے باپوں جیسا لباس پہنا تھا اور وہ اپنے نئے کپڑوں میں بے چین سے نظر آ رہے تھے بہت کو تو آج پہلی مرتبہ جوتوں سے سابقہ پڑا تھا اور ان کے قریب چودہ یا سولہ سال کی کچھ لڑکیاں جو یقیناً ان کی بڑی بہنیں یا چچا تائے کی بیٹیاں تھیں بالکل گمسم کھڑی تھیں چہرہ لالوں لال گھبراہٹ کا عالم بالوں میں خوشبودار روغن گھسا ہوا دستانوں کے میلے ہو جانے کا خوف لاحق پہلی مرتبہ عشار ربانی میں شریک ہونے کی رسم کے لیے جو سفید لباس بنا تھا اسی میں ملبوس البتہ اس دعوت کے لیے اسے کچھ لمبا کر دیا گیا تھا چونکہ اتنے سائیس موجود نہیں تھے جو ساری گاڑیوں میں سے گھوڑے کھول لیتے اس لیے مہمان آستینیں چڑھا چڑھا کے خود کام میں جڑ گئے اپنے اپنے سماجی رتبے کے لحاظ سے کچھ لوگ تو ٹیل کوٹ پہنے ہوئے تھے کچھ اوور کوٹ کچھ شکاری کوٹ کچھ چھوٹے کوٹ ایسے ایسے نفیس ٹیل کوٹ جن میں خاندانی شرافت کی خوشبو بسی ہوئی تھی اور جو صرف خاص خاص موقعوں پر صندوق میں سے نکالے جاتے تھے ہوا میں پھڑ پڑاتے ہوئے دامنوں تھیلے جیسی جیبوں اور گول کالروں والے اوور موٹے کپڑے کے شکاری کوٹ جن کے ساتھ عام طور سے لوگ پیتل کے مڑے ہوئے کی ٹوپی پہنے ہوئے تھے بہت اونچے اونچے کوٹ جن میں کمر کے اوپر دو چھوٹے بٹن ایسے قریب قریب لگے ہوئے تھے جیسے دو آنکھیں اور جن کے دامن بالکل ایسے لگتے تھے جیسے کسی بڑھئی نے ایک ہی ٹکڑے میں سے کلاڑی سے کاٹ کے بنا ہوں کچھ لوگ ایسے بھی تھے لیکن یہ یاد رکھیے کہ ان کی جگہ میز کے بالکل آخر میں تھی جو اپنی بہترین قمیض پہن کے آئے تھے یعنی کالر کندھوں تک لٹکتے ہوئے پیچھے کی طرف چھوٹی چھوٹی چنٹیں پڑی ہوئی اور کمر بہت نیچے جا کے بوٹے دار پیٹی سے بندھی ہوئی اور قمیصیں زرا بختر کی طرح سینے سے بالکل الگ کھڑی تھی ہر آدمی تازہ تازہ بال کٹوا کے آیا تھا کان سر سے الگ دکھائی دے رہے تھے لوگوں نے داڑھی خوب اچھی طرح گھٹوائی تھی دو چار ایسے بھی آدمی تھے جنہیں دن نکلنے سے پہلے اٹھنا پڑا تھا اور چونکہ حجامت بنواتے ہوئے وہ اچھی طرح دیکھ نہیں سکے تھے اس لیے ان کی ناک کے نیچے ترچھے زخمی یا جبڑے کے اوپر یہاں سے وہاں تک خراشیں آ گئی تھی جنہیں راستے کی تازہ تازہ ہوا نے سجا دیا تھا اور اب مسکراتے ہوئے بڑے بڑے سفید چہروں پر جگہ جگہ لال لال دھبے نظر آ رہے تھے میر کا دفتر فارم سے ڈیڑھ میل تھا یہ لوگ وہاں پیدل ہی گئے اور گرجا میں نکاح کے بعد پیدل ہی واپس آئے جلوس پہلے تو ایک ساتھ مل کر چل رہا تھا جیسے کوئی لمبا سا رنگین گلو بند ہرے ہرے پودوں کے درمیان کھیتوں اور پگڈنڈیوں میں لہریں لے رہا ہو لیکن تھوڑی دیر میں جلوس کھل کر لمبا ہو گیا اور مختلف گروہوں میں بٹ گیا جو گپ شپ کرنے کے لیے آہستہ آہستہ ٹہلتے ہوئے چلنے لگے آگے آگے سازندہ اپنا وائلن بجاتا جا رہا تھا جس کی کھوٹیوں میں رنگ برنگے فیتے بندھے ہوئے تھے اس کے بعد دولہا دلہن رشتے دار دوست وغیرہ تھے جو سب کے سب یوں ہی گڑبڑ چل رہے تھے بچے پیچھے رہ گئے تھے اور دل لگی کے لیے کھیتوں میں سے پھول توڑ رہے تھے یا نظروں سے غائب ہو کر آپس میں کھیل رہے تھے ایما کا لباس بہت لمبا تھا اور تھوڑا سا زمین پر گھسٹتا چل رہا تھا تھوڑی تھوڑی دیر بعد وہ اپنا دامن کھینچنے کے لیے رک جاتی اور اپنی دستانوں میں بند ہاتھوں سے بڑی نزاکت کے ساتھ گھاس کے تنکے وغیرہ چن کے الگ کر دیتی اس دوران میں چارلز خالی ہاتھ کھڑا انتظار کرتا رہتا کہ وہ اپنا کام ختم کر لے تو آگے بڑھے بڈے رواؤں نے ایک نیا ریشمی ہیٹ پہن رکھا تھا اور اس کے کالے کوٹ کے کف ہاتھ کے ناخونوں تک آ رہے تھے بڑی مادام بواری اس کے بازو کا سہارا لے کے چل رہی تھی بڑا مونس اور بواری ان سب لوگوں کو بڑی حکارت کی نظروں سے دیکھتا تھا چنانچہ سادہ فوجی قسم کا کوٹ پہن کے آیا تھا جس میں بٹنوں کی صرف ایک قطار تھی اس وقت وہ ایک دیہاتی حسینہ کی تعریف میں ایسے جملے کہہ رہا تھا جو صرف شراب خانوں میں استعمال ہوتے ہیں وہ شرم کے مارے جھکی جا رہی تھی اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا اور جن لوگوں کو اس طرف دھیان دینے کی فرصت تھی انہیں سازندے کی رو رو رو برابر سنائی دے رہی تھی جو کھیتوں میں آگے آگے باجا بجاتا چلا جا تھا جب وہ دیکھتا کہ باقی لوگ बहुत پیچھے رہ گئے ہیں تو دم لینے کو رک جاتا اور اپنی کمان پر چکنائی ملنے لگتا جس سے سے تار اور بھی زور سے بولنے لگے. اس کے بعد وہ پھر روانہ ہو جاتا اور باری باری سے گردن اونچی نیچی کرتا چلتا تاکہ اپنی گت پر اپنے ہی آپ تال دے سکے باجے کا شور سن کر چھوٹی چھوٹی چڑیاں دور ہی سے اڑ جاتی تھی کھانے کی میز گاڑی خانے میں بچھائی گئی اس پر گائے کی چار پٹھے چھ ابلے ہوئے چوزے بچڑے کا گوشت تین بکرے کی رانے بیچ میں خوب موٹا تازہ بھنا ہوا سور کا بچہ اور اس کے دائیں بائیں چار اوجھڑیاں ماں ترشے کے چنی ہوئی تھیں۔ کونوں پر شراب کے قرابے رکھے تھے سیب کی میٹھی شراب کی بوتلوں میں کاک کے چاروں طرف جھاگ بھر بھر آ رہے تھے سارے گلاسوں میں پہلے ہی سے لبالب شراب بھر دی گئی تھی زرد زرد ملائی کی بڑی بڑی قابیں میز کے ذرا سے ہلنے سے تھر تھرانے لگتی تھی ملائی کی چکنی چکنی سطح پر دلہا دلہن کے ناموں کے پہلے حرف بیل بوٹے دار شکل میں بنے ہوئے تھے سموسے اور مٹھائیاں بنانے کا کام اوتوں کے ایک ہلوائی کے سپرد کیا گیا تھا چونکہ اس نے حال ہی میں وہاں دکان کھولی تھی اس لیے کام بڑی محنت سے کیا تھا اور کھانے کے بعد نقل کے وقت وہ خود ایک کیک لے کے آیا جسے دیکھ کر لوگ حیرت کے مارے چیخ اٹھے اس کیک کی تفصیل یوں ہے کہ سب سے نیچے تو نیلے گتے کا بنا ہوا ایک چوکوٹا مندر تھا جس میں غلام گردشیں ستونوں کی قطاریں کی قطاریں اور چاروں طرف مسالے کے چھوٹے چھوٹے مجسمے دکھائی دے رہے تھے تاقوں میں پنی کے ستاروں کے جھمکے لگے ہوئے تھے پھر دوسری منزل میں پرانے زمانے کے قید خانے کی شکل کا کیک تھا جس کے گرد شکر میں لپٹے ہوئے باداموں سوکھے میووں اور نارنگیوں کے ٹکڑوں کے پشتے لگے ہوئے تھے اور سب سے اوپر والے چبوترے پر ایک ہرا بھرا میدان پہاڑیاں شیرے کی جھیلیں اور اخروٹ کے چھلکے کی کشتیاں تھیں اور ایک چھوٹا سا کیوپٹ چاکلیٹ کے جھولے میں کھڑا تھا جس کی دونوں بلیوں پر گیندوں کے بجائے اصلی گلاب رکھے تھے لوگ رات تک کھاتے رہے جب کوئی بیٹھے بیٹھے تھک جاتا تو وہ احاطے میں ٹہلنے یا ناچ کی کوٹری میں گیند بلّا کھیلنے کے لیے باہر چلا جاتا اور تھوڑی دیر بعد پھر آ کے میز پہ ڈٹ جاتا کھانا ختم ہونے کے قریب کچھ لوگ تو سو گئے اور خراٹے لینے لگے لیکن جب کہ آیا تو ہر آدمی جاگ اٹھا اب گانا شروع ہوا شوبدے پیش کیے جانے لگے کوئی بھاری بھاری بوجھ اٹھانے لگا کوئی انگلیوں سے پھرتی کے کام دکھانے لگا پھر کندھوں پر گاڑی اٹھانے کی کوششیں شروع ہو گئیں، گندے گندے مذاق ہونے لگے اور لوگ عورتوں کو چومنے لگے جب رات کو مہمان رخصت ہوئے تو گھوڑے جائی کھاتے کھاتے ناک تک ڈٹ چکے تھے اور اب انہیں گاڑی میں جوتنا مشکل ہو رہا تھا کبھی لاتے مارتے کبھی الف ہو جاتے سانس کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے جا رہے تھے اور ان کے مالک یا تو کہے کہے لگا رہے تھے یا گالیاں بک رہے تھے ساری رات یہ تماشا رہا بھاگتی ہوئی گاڑیاں چاندنی میں دیہاتی سڑکوں پر بک اڑی چلی جا رہی تھی کبھی کھائیوں میں لڑکتی پتھروں پر اچھلتی کودتی چلتی کبھی ٹیلوں پر چڑھتی اور عورتیں باغ پکڑنے کے لیے گاڑی میں سے جھکی پڑ رہی تھی جو لوگ برتوں میں ٹھہر گئے تھے انہوں نے رات باورچی خانے میں بیٹھ کے شراب پیتے ہوئے گزاری بچے کرسیوں کے نیچے پڑ کے سو گئے تھے دولن نے اپنے باپ سے التجا کی تھی کہ شادی میں عام طور پر جو ہسی مذاق ہوتے ہیں ان سے اسے معاف رکھا جائے لیکن ایک مچھلی بیچنے والے نے جو ان لوگوں کا رشتہ دار تھا بلکہ شادی کے تحفے کے طور پر دو مچھلیاں بھی لے کے آیا تھا نالی کے سوراخ سے منہ لگا کے پانی کی پچکاری چھوڑنی شروع کر دی اتفاق سے بڈھا روا وقت پر آ پہنچا اور اسے روک دیا اور سمجھایا کہ دولہ بڑا معزز آدمی ہے اس کے ساتھ ایسی بے تکلفی نہیں برتنی چاہیے بہرحال اس رشتے دار نے ان توجی کو ایسی آسانی سے قبول نہیں کیا اپنے دل میں وہ بڈھے رواؤ کو مغرور ہونے کا الزام دینے لگا اور دوسرے چار پانچ مہمانوں کے ساتھ ایک کونے میں جا شامل ہوا جنہیں دعوت میں بالکل اتفاقیہ طور سے متواتر کئی دفعہ بہت ہی خراب قسم کا گوشت ملا تھا چنانچہ ان کی بھی یہی رائے تھی کہ ہمارے ساتھ بڑا برا سلوک ہوا ہے اور وہ بیٹھے اپنے میزبان کے بارے میں خسر پسر کر رہے تھے اور ڈھکے چھپے لفظوں میں یہ امید ظاہر کر رہے تھے کہ وہ اپنے آپ کو تباہ کر لے گا بڑی مادام باری نے سارے دن تک زبان نہیں کھولی نہ تو اس سے اپنی بہو کے لباس کے بارے میں سلاح لی گئی تھی نہ دعوت کے انتظام کے متعلق وہ سویرے ہی سے جاس ہوئی اس کے شوہر نے اس کی پیر بھی نہیں کی بلکہ آدمی بھیج کے سینٹ وکٹور سے سگار منگا اور دن نکلنے تک بیٹھا دھوئیں اڑاتا رہا اور ایک ایسی ملی جلی شراب پیتا رہا جس سے یہاں کے لوگ واقف ہی نہیں تھے اس بات نے لوگوں کی نظروں میں اس کی عزت اور بڑھا دی چارلز کے مزاج میں ذرافت نام کو نہیں تھی شادی کے موقع پر وہ اپنے جوہر تباہ ذرا بھی نہ دکھا سکا شوربا سامنے آتے ہی لوگوں نے اسے زو مانی فکروں اور پھپتیوں کی باڑ پہ رکھ لیا جیسے یہ کام بھی واجبات میں سے ہو لیکن اس کے جواب بڑے پھسفسے رہے اس کے برخلاف اگلے دن وہ بالکل بدلا ہوا آدمی معلوم ہوتا تھا اس کا رویہ تو ایسا تھا کہ اسے کل شام والی دو شیزہ سمجھا جا سکتا تھا اور دلہن کا یہ عالم تھا کہناتن بھی کچھ ظاہر نہ ہوتا تھا دانش مند سے دانش مند لوگ بھی قاسر تھے کہ اس کا مطلب کیا ہے اور جب وہ انتہائی نما کی تصویر بنی ہوئی ان کے پاس سے گزرتی تو اس کی طرف غور سے دیکھنے لگتے تھے لیکن چارل ذرا بھی چھپانے کی کوشش نہیں کر رہا تھا وہ میری بیوی میری بیوی کر رہا تھا بولتا تو بڑی بے تکلفی سے تو تڑاک کے ہر ایک سے اس کے بارے میں پوچھتا اسے ہر جگہ ڈھونڈتا پھرتا بار بار اسے گھسیٹ کے سہن میں لے جاتا اور درختوں کے بیچ میں سے دور سے دکھائی دیتا کہ اس نے ایما کی کمر میں ہاتھ ڈال رکھا ہے اس کے اوپر آدھا جھکا ہوا چل رہا ہے اور اس کے سر سے ایما کا کلبدار کالر مڑا جا رہا ہے شادی کے دو دن بعد دلہا دلہن رخصت ہو گئے اپنے مریضوں کی وجہ سے چار زیادہ نہیں ٹھہر سکتا تھا بڈھے رواؤں نے انہیں اپنی گاڑی میں بھیجا اور خود بھی بانسوں ویل تک ساتھ گیا یہاں اس نے اپنی بیٹی کو آخری دفعہ گلے سے لگایا اور گاڑی سے اتر کے اپنے راستے پر پڑھ لیا کوئی سو قدم چل کے وہ رک گیا اور جب اس نے گاڑی کو غائب ہوتے ہوئے اور اس کے پہیوں کو گرد و غبار میں لڑکتے ہوئے دیکھا تو بڑا ٹھنڈا سانس بھرا پھر اسے اپنی شادی پرانا زمانہ اور اپنی بیوی کا پہلا حمل یاد آنے لگا جس دن وہ اپنی بیوی کو سسرال سے گھر لایا تھا وہ بھی بڑا خوش ہوا تھا وہ اسے گھوڑے پہ اپنے پیچھے بٹھا کے لایا تھا اور انہیں برف پر چلنا پڑا تھا کیونکہ کے دن قریب تھے اور ساری زمین سفید ہو رہی تھی ایک بازو سے تو وہ اسے پکڑے ہوئے تھی اور دوسرے میں اس کی کی ٹوکری لٹک رہی تھی۔ اس کی کوشوا فیشن کی ٹوپی کے بڑے بڑے فیتے ہوا سے اڑ رہے تھے اور کبھی کبھی اس کے منہ پر آ لگتے تھے اور جب وہ سر گھما کے دیکھتا تو اپنے قریب بالکل اپنے کندھے کے اوپر اس کا چھوٹا سا گلابی چہرہ اس کی ٹوپی کی سنہری گوٹ کے نیچے چپ چاپ مسکراتا ہوا نظر آتا اپنے ہاتھ گرم کرنے کے لیے وہ انہیں وقتن اس کے کوٹ کے گریبان میں گھسا دیتی ان باتوں کو کتنا عرصہ ہو گیا اب تو ان کا بیٹا تیس سال کا ہوتا پھر اس نے مڑ کے دیکھا اور سڑک پہ اسے کچھ بھی دکھائی نہ دیا وہ ایسا اداس, اداس ہو گیا جیسے کوئی خالی مکان اس کے دماغ میں پیاری پیاری یادیں افسردہ خیالات سے گھل مل گئیں دعوت کے خمار نے اسے اور گڑبڑا دیا اور ایک لمحے کے لیے اس کا جی چاہا کہ گرجا کی طرف مڑ جائے لیکن وہ ڈرتا تھا کہ اس نظارے سے اس کا ملال اور بھی بڑھ جائے گا اس لیے وہ سیدھا گھر چلا گیا مانسیور اور مادام چارلز چھے بجے قریب دوست پہنچے ہمسائے اپنے ڈاکٹر کی نئی بیوی بی کو دیکھنے کے لیے کھڑکیوں میں آ کھڑے ہوئے بڈی خاتمہ دلہن کے سامنے حاضر ہوئی اور آداب بجا لانے کے بعد معافی مانگی کہ ابھی تک کھانا تیار نہیں ہوا ہے پھر یہ تجویز پیش کی کہ اتنی دیر میں مادام اپنا مکان ہی دیکھ لیں مکان کا اگلا رخ بالکل سڑک کی سید میں تھا اور اینٹوں پر پلستر نہیں کیا گیا تھا دروازے کے پیچھے چھوٹے سے کالر والا چغا ایک لگام اور ایک چمڑے کی سیاہ ٹوپی ٹنگی ہوئی تھی اور فرش پر ایک کونے میں دو چرمی پائتابے پڑے تھے جن پر ابھی تک خشک کیچڑ لگی ہوئی تھی دائیں طرف ایک کمرہ تھا جو کھانے کا کمرہ بھی تھا اور نشست کا کمرہ بھی دروازوں پر گہرے زرد رنگ کا کاغذ چڑا ہوا تھا جس میں اوپر کی طرف پیلے پیلے پھولوں کے ہار کی پٹی تھی کمش پوری طرح تنی ہوئی نہیں تھی اس لیے کاغذ جگہ جگہ سے بری طرح سکڑ گیا تھا لال کنارے والی سفید ملبل کے پردے کھڑکیوں میں آڑے آڑے لٹک رہے تھے آتشدان کے اوپر والے تنگ سے تختے پر ایک گھڑی رکھی دمک رہی تھی جس کے اوپر بکرات کا سر بنا ہوا تھا گھڑی کے دونوں طرف بیزابی فانوسوں والے دو نقرئی شمادان رکھے تھے دو باری کے دوسری طرف چارلس کا متب تھا یہ کوئی چھ قدم چوڑا چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں ایک میز تین معمولی کرسیاں اور ایک دفتر والی کرسی رکھی تھی ان چیزوں کے علاوہ ایک چیڑ کی بنی ہوئی چھ خانوں والی کتابوں کی الماری تھی جس میں تقریباً ساری جگہ علم تب کی لغت یعنی ڈاکٹری کی ڈکشنریز کی جلدوں نے گھیر رکھی تھی کتابوں کے ورق کٹے ہوئے نہیں تھے لیکن یہ لغت اتنی دفعہ بکی تھی کہ جلدوں کا ہولیاں بگڑ گیا تھا جب وہ مطب میں مریضوں کو دیکھتا تو پگھلے ہوئے مکھن کی بو دیواروں میں سے چھن چھن کر آتی اسی طرح باورچی خانے میں آواز آتی کہ متب میں بیٹھے ہوئے لوگ کھانس ہیں اور اپنی پوری کی پوری سوانے عمریاں سنا رہے ہیں۔ استبل اہاتے میں تھا، وہیں ایک بڑے سے ٹوٹے پھوٹے کمرے کا دروازہ کھلتا تھا جس میں تنور لگا ہوا تھا۔ اب یہ کمرہ لکڑی، کوئلے اور برتن وغیرہ رکھنے کے کام آتا تھا۔ اس میں پرانا کاٹ کبان، خالی پیپے، بیکار ذراتی آلات اور ڈھیروں خاک میں اٹی ہوئی چیزیں بھری پڑی تھیں جن کا خدا ہی جانے کیا مصرف تھا۔ باغ لمبا زیادہ تھا اور چوڑا کم۔ اس کے دونوں طرف کچی دیواریں تھیں جن پر خوبانی کے پودے چڑھے ہوئے تھے آخر میں کانٹوں دار جھاڑیوں کی ٹٹی تھی جو باغ کو کھیت سے الگ کرتی تھی باغ کے بیچ میں اینٹوں کے چھوٹے سے چبوترے پر سلیٹ کی دھوپ گھڑی لگی ہوئی تھی ترکاریوں کی نسبتاً زیادہ آرامت کیاری کے چاروں طرف مناسب فاصلوں پر پھولوں کی چار کیاریاں تھیں سنوبر کی قسم کی جھاڑیوں کے نیچے پلستر کا بنا ہوا پادری کھڑا اپنی مناجات کی کتاب پڑھ رہا تھا ایما دوسری منزل پر پہنچی پہلے کمرے میں تو کوئی سامان نہیں تھا دوسرا کمرہ دلہا دلہن کی خوابگاہ تھا اس میں ایک مہاگنی کی بسہری بچھی ہوئی تھی جس پر لال پردے پڑے تھے ایک چھوٹا سا سیپ کا صندوقچہ کپڑوں کی الماری کو زینت دے رہا تھا اور کھڑکی کے قریب لکھنے پڑنے کی میز کے اوپر نارنگی کی کلیوں کا گلدستہ سفید ساٹھن کے فیتے سے بندھا بوتل میں رکھا تھا یہ دلہنوں والا گلدستہ تھا اور پہلے والی بیوی کا تھا وہ اسے غور سے دیکھنے لگی چارلس بھی تڑ گیا اور گلدستے کو اٹھا کے اوپر والی کوٹری میں رکھایا نوکر ایما کی چیزیں لا لا کے, اس کے چاروں طرف رکھ رہے تھے۔ وہ کرسی پہ بیٹھ کے اپنی شادی کے پھولوں کے بارے میں سوچنے لگی۔ جو ایک ڈبے میں بند اس کے سامنے رکھے تھے اور خواب دیکھتے دیکھتے اسے تعجب ہونے لگا کہ اگر وہ مر گئی تو اس کے پھولوں کا کیا حشر ہوگا پہلے چند روز تو اس نے یہ سوچنے میں گزارے کہ مکان میں کیا کیا تبدیلیاں کی جائیں اس نے کے فانوس اتار ڈالے دیواروں پر نیا کاغذ لگوایا زینے پر دوبارہ روغن کروایا باغ میں دھوپ گھڑی کے چاروں طرف نشستیں بنوائیں. بلکہ اس نے تو یہ بھی فرمائش کی کہ ایک حوض ہونا چاہیے جس میں فوارہ ہو اور چاروں طرف مچھلیاں تیر رہی ہوں اس کے شوہر کو معلوم تھا کہ وہ گاڑی میں بیٹھ کے سیر کو جانے کی بڑی شوقین ہے چنانچہ اس نے کہیں سے ایک پرانی ٹمٹم -ٹم خرید لی جو نئے لیمپ اور کناروں پر دھاری دار چمڑے سے مڑے ہوئے تختے لگنے کے بعد اچھی خاصی شریفانہ سواری معلوم ہونے لگی اب وہ خوش اخرم تھا اور اسے دنیا کی کوئی فکر نہیں تھی۔ ساتھ بیٹھ کر کھانا، شام کو سڑک پر ٹہلنا، بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس کی کوئی ادا، یہاں تک کہ کھڑکی کی چٹخنی پر لٹکی ہوئی تنکو والی ٹوپی کا نظارہ۔ غرض کے ایسی ہی بیسیاں چیزیں جن سے لطف حاصل کرنے کا چارلز کو کبھی خیال تک نہیں آیا تھا۔ اب دن رات اس کی خوشی کا سامان فراہم کرتی رہتی تھیں۔ جب وہ صبح کو بستر پر اس کے پاس تکیے پر سر رکھے لیٹا ہوتا تو پڑے پڑے یہی دیکھا کرتا کہ ایما کے رات کو اوڑھنے کی ٹوپی کے جھالروں سے آدھے چھپے ہوئے گورے گورے گال کے روئے میں سورج کی روشنی جذب ہو رہی ہے اتنے قریب سے دیکھنے سے چارلس کوز کی آنکھیں اور بھی بڑی بڑی معلوم ہوتی خصوصاً اس وقت کے جب وہ جاگنے کے بعد انہیں کئی دفعہ جلدی جلدی کھولتی بند کرتی سائے میں تو آنکھیں سیاہ نظر آتی اور دن کی روشنی میں خوب نیلی گویا ان کے اندر مختلف رنگوں کی اتھا گہرائیاں تھیں جو بیچ میں تو سیاہی مائل تھے مگر آنکھوں کی سطح تک آتے آتے ہلکے اور زردی مائل ہوتے چلے جاتے تھے خود چارلز کی آنکھیں ان گہرائیوں میں گم ہو کے رہ جاتی تھی ایما کی پتلیوں میں وہ اپنی چھوٹی سی تصویر کندھوں کندھوں تک دیکھا کرتا سر کے گرد رومال گریبان اوپر سے کھلا ہوا آخر وہ اٹھ بیٹھتا ایما اسے رخصت کرنے کے لیے کھڑکی میں آ کھڑی ہوتی اور اپنا ڈھیلا ڈھالا لٹکتا ہوا ڈریسنگ گاؤن پہنے جرین کے دو گملوں کے درمیان پتھر سے ٹیک لگا کے آگے کو جھک جاتی سڑک پر چارلز ایک بڑے سے پتھر پہ پیر رکھ کے مہمے باندھتا اور وہ اوپر سے باتیں کرتی جاتی اپنے منہ سے کوئی پھول یا پتی توڑتی رہتی اور اس کی طرف اڑاتی رہتی پتی گول گول چکر کھاتی میں تیرتی چڑیا کی طرح ہوا میں نصف دائرے بناتی اور زمین پر پہنچنے سے پہلے سفید بڈی گھوڑی کی الجھی ہوئی ایال میں جا کے پھنس جاتی جو دروازے کے آگے بے حصوں حرکت کھڑی ہوتی چارلس گھوڑی پہ چڑھ کے اس کی طرف ایک بوسا اڑاتا جس کے جواب میں وہ سر ہلا دیتی ایما کھڑکی بند کر لیتی اور وہ روانہ ہو جاتا اور پھر وہ چلتا چلا جاتا بڑی سڑک پر جس کے اوپر گرد کا لمبا سا فیتہ پھیلا ہوا تھا چھوٹے چھوٹے راستوں پر جن کے اوپر درخت اس طرح جھکے ہوئے تھے جیسے کنجوں میں پگڈنڈیوں پر جہاں گہوں کے پودے گھٹنوں گھٹنوں آتے تھے کمر پر دھوپ نتنوں میں صبح کی سہانی ہوا دل پچھلی رات کی مسرتوں سے لبریز دماغ سکون جسم مطمئن اپنی خوشی کی جگالی کرتا ہوا جیسے کوئی کھانا کھانے کے بعد کمبیوں کو ہزم کرتے ہوئے ان کا ذائقہ دوبارہ محسوس کر رہا ہو اب تک اسے اپنی زندگی سے ملا ہی کیا تھا اس کے سکول کا زمانہ جب وہ اونچی اونچی دیواروں میں بند اکیلا پڑا رہتا تھا اور ساتھی ملے بھی تو اس سے مالدار یا پڑھنے لکھنے میں اس سے ہوشیار جو اس کے لبو لہجے پر ہنستے اس کے کپڑوں کا مذاق اڑاتے اور جن کی مائیں رومال میں کیک باندھ کے اسکول لاتی یا وہ زمانہ جب وہ ڈاکٹری پڑھتا تھا اور اس کی جیب میں کبھی اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے کہ کسی محنت مزدوری کرنے والی لڑکی کی خاطر مدارات کر سکے اور اسے اپنی محبوبہ بنا سکے اس کے بعد وہ چودہ مہینے اس بیوا کے ساتھ رہا جس کے پیر بستر میں برف کے ڈلوں کی طرح ٹھنڈے رہتے تھے لیکن اب اسے اپنی جیون ساتھی یہ حسین عورت ملی تھی جس پر وہ جان چھڑکتا تھا اس کی ساری کائنات ایما کے پیٹی کوٹ کے گھیر تک محدود ہو کے رہ گئی تھی اور وہ اپنے آپ کو ملامت کرتا رہتا تھا کہ میں اسے پوری طرح محبت نہیں کرتا کا کو کو جی چاہنے لگتا وہ جلدی ہی لوٹ لیتا اور دھڑکتے ہوئے بھاگ کے اوپر پہنچتا ایما اپنے کمرے میں کپڑے پہن رہی ہوتی وہ دبے پاؤں اس کے پاس پہنچ کے اس کی کمر کا بوسہ لے لیتا وہ چیخ پڑتی وہ بے اختیارانہ برابر اس کا کنگھا اس کی انگوٹھیاں اس کا رومال چھو چھو کے دیکھتا رہتا کبھی وہ اس کے گالوں کو اپنے پورے ہونٹ جمع کر چٹاخ چٹاخ چومتا یا اس کے بیرنا بازو پر انگلیوں کے پوروں سے لگا کے کندھے تک ایک قطار میں چھوٹے چھوٹے بوسے دیتا اور وہ کچھ تنگ ہو کر اور کچھ مسکراتے ہوئے اسے الگ کر دیتی جیسے بچہ چپٹے تو اسے الگ کر دیتے ہیں شادی سے پہلے تو وہ سمجھتی تھی کہ مجھے واقعی محبت ہے لیکن اس محبت کی وجہ سے جو خوشی حاصل ہونی چاہیے وہ حاصل نہیں ہوئی تو اس نے سوچا کہ مجھے ضرور غلط فہمی ہوئی تھی اور ایما یہ پتا چلانے کی کوشش کرنے لگی کہ عشق سرمستی کامرانی جیسے لفظ جو کتابوں میں اسے بڑے حسین معلوم ہوئے تھے زندگی میں صحیح صحیح کیا مانی رکھتے ہیں